ہم پڑھتے بھی ہیں سنتے بھی ہیں اور اس کو سمجھتے بھی ہیں آج جس کلام کو ہم نے اپنے سلسلے کے لیے چنا ہے اعلی حضرت کا یہ کمال ہے کہ کسی ایک موضوع کو کسی ایک یو سمجھیے بات کو لیتے ہیں اور پھر اس کے بہت سارے پہلوؤں کو بیان کرتے ہیں کبھی ایڑیوں پر بات کرتے ہیں کبھی نبی پاک علیہ سلاط اسلام کے کس وصف پر بات کرتے ہیں کبھی خاک پر ہی پورا کلام لکھ دیتے ہیں آج اعلی حضرت کے جس کلام کو ہم نے یو سمجھیے کہ موضوع سخن بنایا ہے جس میں برکتیں لوٹنی ہیں, اس کلام کا جو سینٹرل آئیڈیا ہے وہ آسمان ہے فلک ہے جی ہاں اس کلام کے ہر شعر کے آخر میں اب لفظ فلک تو سنیں گے لیکن آسمان کی بات کر کے محبوب کی بات کیسے کی ہے انشاءاللہ یہ سمجھیں گے آلہ حضرت کے کلام کا جو پہلا شعر ہے سبحان اللہ تمہارے ذرے کے پرتو ستار ہائے فلک تمہاری نال کی ناقص مسل ضیاء فلک کچھ مشکل کلام ہے یہ لیکن اس کو سمجھیں گے تو سمجھ آئے گا کہ اعلیٰ حضرت کو اللہ تبارک و تعالی نے کیسی نبی پاکر علیہ رات والسلام سے محبت بھی عطا فرمائی اور الفاظ کا کیسا ذخیرہ عطا فرمایا ذرہ کہتے ہیں چھوٹے سے جز کو پرتوں سے مراد عکس ہے اچھا ستار ہائے فلک ستار ہائے سے مراد ستارے کی جمع ہے فلک سے مراد آسمان ہے نال چپل کو کہتے ہیں نالین مقدس کا یہاں مراد ہے اچھا پھر ناقص جو نامکمل ہوتی ہے اور کامل نہیں ہوتی مثل مثال سے مراد ہے اور ضیاء فلک سے مراد آسمان کی روشنی ہے ابالا حضرت کا آ, سرکار علی سات السلام کی شان بیان کرنے کا انداز دیکھے وہ لکھتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آسمان کے جو یہ چمکدار ستارے ہیں نا یہ آپ کے روشن دان کے چھوٹے چھوٹے ذروں کا اکس جمیل ہیں اور آسمان کی یہ وسیع و عریض جو روشنی ہے آقا یہ آپ کی نالین مبارک کی ایک ناقص سی مثال ہے نامکمل سی مثال ہے کیونکہ ستاروں کی تو حیثیت ہی کیا ہے سورج بھی صرف سراج ہے اور آپ تو سراجم منیر ہیں آقا آپ تو سارے جہان کو اور زمین و آسمان کو نور گویا آپ کی برکتوں سے مل رہا ہے سبحان اللہ گویا یہ سارے جو ستارے ہیں آقا یہ آپ کے مبارک روشن دان کے ذروں کی مانند ہیں اور آپ کی نالائن مبارک جو ہے اس کی ایک ناقص مثال جو ہے یہ آسمان کی روشنی ہے کیا خوبصورت انداز ایک اور کلام میں حضرت نے کچھ اسی طرح کی بات کی ہے نا کہ ذرے جھڑ کر تری پیزاروں کے تاجے سر بنتے ہیں سیاروں کے آئیے سنتے اس کلام کو تمہارے ذرے کے پر تو ستار ہائے فلک تمہاری نال کی نا مثل مسل ضیاء فلک پر تو سیتارہ فلک تمہارے ریزل ناس مثل تمہارے کے واہ واہ اب بڑا خوبصورت تخیل والا شعر ہے اگرچہ چھالے ستاروں سے پڑ گئے لاکھوں مگر تمہاری طلب میں تھکے نہ پائے فلک اس مراد کیا ہے پہلے ہم کچھ مشکل الفاظ کا معنی سمجھ لیتے ہیں یہاں چھالے پڑ گئے یعنی آبلہ پا ہو گئے کوئی شخص بہت چلتا ہے تو اس کے پیروں میں چھالے پڑ جاتے ہیں مثال کے طور پہ یوز ہوتا ہے کہ کسی کی تلاش میں اتنا چلا اتنا ڈھونڈا کے پیروں میں چھالے پڑ گئے لیکن یہاں آسمان کے پیروں میں چھالے پڑ رہے ہیں ذرا غور کیجئے گا اس کی اس کی تخیل ذرا سوچیے امیجینیشن کیا ہے اس شیئر کی اچھا آبلہ چھالے پڑ گئے ٹھیک ہے اچھا آگے آلاد لکھتے ہیں کہ طلب سے کیا مراد ہے سے مراد تلاش ہے پائے پائے سے مراد یہاں پاؤں ہے تو آلہ حضرت رحمت اللہ تعالی یہ لکھ رہے کہ آقا آپ کی تلاش میں آسمان نے کتنی گردش کی ہے مگر ہمت نہیں آ رہی ڈھونڈتا رہا آپ کو چلتا رہا آپ کی تلاش میں پھر پھر کر اس کے پاؤں پر جو چھالے پڑے ہیں نا وہ ستارے ہیں ستاروں کو گویا مثال دی ہے یہ آسمان پر جو ستارے نظر آ رہے ہیں نا اس آسمان نے آپ کی تلاش میں بڑی کوشش کی ہے اور اس کی وجہ سے جو آسمان ہے اس کے پیروں میں جو چھالے پڑے ہیں وہ ستارے ہیں یہ ستارے گویا آبلے اور چھالے ہیں آسمان کے لیے یہ آسمان بھی آپ کا تمنائی ہے آپ کی آپ کے دیدار کا شیدائی ہے ایک اور جگہ شاعر لکھتے ہیں نا آسمان گر تیرے تلووں کا نظارہ کرتا روز ایک چاند تصدق میں اتارا کرتا تو یہ آسمان کو بھی آپ کی تلاش ہے کہ آقا علی السلات وسلام آپ کا جلوہ ہی اتنا پیارا ہے اتنا تلاش کیا آسمان نے اتنی سیر کی اتنے قدم بڑھائے کہ اس کے پیروں میں اس ستاروں کی صورت میں چھالے پڑ گئے ہیں یہ بڑا تخیل اور شاعری کا ایک انداز ہے بہرحال کیا خوبصورت انداز ہے اگرچہ چھالے ستاروں سے پڑ گئے لاکھوں مگر تمہاری طلب میں تھکے نہ پائے فلک یعنی آسمان ابھی تک تھکا نہیں ہے آسمان کے پیر نہیں تھکے اگرچہ بہت سارے چھالے جو ہیں وہ پیروں میں پڑ گئے ہیں آئیے شیر کو سنتے ہیں اگرچہ چھالے ستاروں سے پڑ گئے لاکھوں مگر تمہاری طلب میں تھکے نہ پائے فلک اگر چچھا اگ چھالے ستاروں سے वाँ वाँ वाँ پڑ گئے لاکھوں مگر تمہاری طلب میں فلک مگر تمہاری طلب میں تھکے پائے فلک خان اللہ کے سبحان اللہ سبحان اللہ اگلے شیر میں اعلیٰ حضرت نبی پاک علیہ سلاۃ السلام کی رفعت و بلندی کا تذکرہ پیارے انداز میں کر رہے ہیں سرے فلک نہ کبھی تاب آستان سر فلک نہ کبھی تاب آستان پہنچا کہ ابتدائے بلندی تھی سبحان اللہ سبحان اللہ ذرا اس شریف میں جو مشکل الفاظ پہلے اس کا معنی سمجھ لے سرے فلک سے مراد ہے آسمان کا سرا سرے آسمان آسمان کی جو ٹاپ لیول ہے کہتے ہیں بآستا آستان آستانے تک ابتدا یعنی آغاز کو کہتے ہیں انتہا یعنی اختتام کو کہتے ہیں اعلیٰ حضرت امام سنت فرماتے ہیں کہ بھلا آسمان کا سر یعنی ایک تو کسی بھی چیز کی بلندی اس کا سر ہوتا نا آسمان ویسے ہی بلند ہے آسمان کا سر بھی جو ہے وہ آپ کے آستانے تک کیسے پہنچ سکتا ہے کیونکہ جہاں آسمان کی بلندی کی انتہا ہو رہی ہے آقا وہاں سے آپ کے آستانے کی رفعت کا آغاز ہو رہا, شاید رہا شاید ہے شاید آقا وہاں سے آپ کے آستانے کی جو رفاط ہے اس کی اسٹارٹ ہے آسمان کا جو سر ہے وہاں کیسے پہنچ سکتا ہے کیا خوبصورت انداز ہے اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اسی رفت و بلندی کا انداز تذکرے کا انداز اعلی حضرت نے ایک اور کلام میں اپنایا امام عشق المحبت اعلی حضرت لکھتے ہیں نا عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی ذرا شعر کو سمجھیے سبحان اللہ کیا خوبصورت بات ہے سر فلک نہ کبھی تابا اس پہنچا ابتدائے بلندی تھی انتہائی فلک سرے فلک کبھی تار آستا پہنچا سبحان اللہ سرے کبھی کب آستا پہنچا کہ ابتدا بلندی تھی انتہا فلک ابتدار بلندی تھی انتہا فلک تمہارے کے سبحان اللہ سبحان اللہ تمہاری یاد میں گزری تھی جاگتے شب بھر چلی نصیب ہوئے بند دید ہائے فلک آج تک کسی کی یاد میں کسی انسان کو تو رات بھر جاگتے آپ نے سنا ہوگا اعلی حضرت یہ کس کے بارے میں تذکرہ کر رہے ہیں کہ کس کی یاد میں کس کی رات جاگتے میں گزری سبحان اللہ, سبحان اللہ. جاگتے شب بھر شب بھر سے مراد یہاں رات بھر ہے نسیم کہتے صبح جو ٹھنڈی ہوا چلتی ہے باد سبا چلتی ہے اور دید ہائے سے مراد دیدہ کی جمع آنکھ کو دیدہ کہتے ہیں کی جمع دید ہائے دو آنکھیں امام عشق کو محبت آلہ حضرت کچھ اس طرح لکھتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ کی یاد میں آسمان نے ساری رات جاگتے میں گزاری ہے ساری رات آسمان جو ہے وہ آپ کی یاد میں جاگتا رہا جب آپ کے قدموں کو چھو کر بادے سبا چلی صبح کی سبا صبح کی ہوا چلی تو اب تھکے ہارے آسمان نے آنکھیں بند کر لی اس کی آنکھ لگ گئی تو جب آسمان کی آنکھ لگتی ہے تو اب آنکھ بند ہوئی تو اس ستارے جو ہیں گویا اب آنکھوں کی مانند بتایا جا رہا ہے کہ جیسے صبح ہوتی ہے تو سارے ستارے جو ہے اس کی روشنی ختم ہو جاتی ہے تو گویا آسمان سو جاتا ہے اور سورج آپ کے غلاموں کی جو ہے وہ خدمت کے لیے حاضری دیتا ہے تو بڑا خوبصورت تخیل ہے کہ رات بھر جو یہ آسمان آپ کو جاگتا نظر آتا ہے اس کے ستارے جو ہے اس کی آنکھیں کھلی ہوئی ہیں گویا یہ نبی پاک کی یاد میں ایک ٹک ٹکی باندھ کر جاگ رہا ہے اور جب صبح ہوتی ہے ٹھنڈی ہوا چلتی ہے تو آسمان بھی سو جاتا ہے اس کی آنکھیں بند ہوتی ہیں تو ستارے بھی غائب ہو جاتے ہیں تخیل رضا کی کیا بات ہے سبحان اللہ نبی پاک علیہ اسلام کی گویا ہر شہ محبت میں ڈوبی ہوئی ہے کیوں نہ ہو میں پاک علیہ سرۃ السلام مبارک ذات ہیں جس کے بارے میں رب ارشاد فرماتا ہے لَو لا کلما خلق تو اے محبوب میں تمہیں نہ بناتا تو دنیا ہی نہ بناتا نہ یہ چاند بناتا نہ یہ سورج نہ ستارے یہ کچھ بھی نہ ہوتا ذرا غور کیجئے میٹھے اسلامی بھائیوں جو وجہ تخلیق کائنات ہو جن کے لیے سب کچھ بنا ہو وہ ساری چیزیں کیوں نہ پھر اپنی ریزن آف کریٹیوٹی سے محبت کرے اپنی اس شخصیت سے محبت کرے جس کے سبب انہیں بنایا گیا ہے تو آسمان بھی نبی یہ پاک سے بے انتہا محبت کرتا ہے بلکہ اگر آسمان کی محبت کی بات کروں تو مجھے وہ واقعہ یاد آیا علماء نے لکھا کہ واقع معاج کی ایک توجی ایک وجہ یہ بھی پیش کی جاتی ہے کہ آزمین جو ہے اس نے آسمان کو ایک بار کہا کہ میں زیادہ عظمت والی ہوں میرے پاس باغ بھی ہیں نہرے بھی ہیں سمندر بھی ہے دریا بھی ہے آسمان نے کہا میرے پاس سورج ہے ستارے ہیں بادل ہے میں عزمت والا ہوں پھر زمین نے کہا کہ بات یہ ہے کہ نبی یہ پاک میرے پاس ہے آقا ہمارے پاس ہیں تو آسمان نے رب کی بارگاہ میں فریاد کی کہ مولا یہ زمین مجھے تانے دیتی ہے کہ نبی یہ پاک اس کے پاس ہیں کوئی ایسا کرم فرما اے اللہ نبی یہ پاک کا کوئی ایک پھیرا آسمانوں پر ہو جائے پیارے آقا کا آسمانوں کی طرف جانا شب مہراج جو آسمانوں کی سیر کرنا ہے اس کی ایک وجہ علماء نے یہ بھی لکھی ہے کہ یہ درخواست تھی آسمان کی اللہ کی بارگاہ میں کہ مولا تیرے حبیب کے قدم مجھ تک آ جائے تو میں بھی متبرک اور میں بھی عظمت والا ہو جاؤں اللہ غنی پھر کیوں آسمان محبت نہ کرے آلہ حضرت کی آپ یاری بات لکھتے ہیں تمہاری یاد میں گزری تھی جاگتے شب بھر چلی نسیم ہوئے بند دید فلک تمہاری یاد میں گزری تھی جاگ دے شباہ تمہ جاگتے شب بھر سبحان اللہ چلی نسیم ہوئے بند دید سبحان اللہ چلی نسیم تمہارے سبحان اللہ سان اللہ اعلیٰ حضرت آسمان کی چال بے آواز چال جی آسمان جس انداز سے اس کے اس کے جو افلاق کی گردش ہے سورج چاند ستارے آواز کیوں نہیں ہے بہت ساری مشینری دنیا میں چلتی ہے اس کی آواز ہوتی ہے کسی بھی ردم کی گاڑی چلے اس کی الگ آواز ہے ٹرک چلے اس کی الگ آواز ہے بڑی مشین ہو اس کی الگ آواز ہے ستارے ہمیں گھومتے ہوئے نظر آتے ہیں سورج کی ایک الگ چال ہے چاند کی الگ چال ہے کوئی وائس کوئی آواز کیوں نہیں ہے یہ سکوت کیوں ہے اللہ غنی حضرت کیا بات کر رہے ہیں نہ جاگ اٹھے کہیں اہل بقی کچی نیند نہ جاگ اٹھے کہیں اہل بقی کچی نیند چلا یہ نرم نہ نکلی صدائے پائے فلک سبحان اللہ اس کی طرف پہلے مشکل الفاظ کے مانا سمجھ لیں اہل بقی جنت البقی کا وہ قبرستان اور اس میں آرام فرما وہ صحابہ کرام اہل بیت اطہار کی کئی عظیم ہستیاں وہاں پر آرام فرما ہے یاد رہے وہ مبارک قبرستان ہے کہ جس کے اندر کم و بیش بتایا جاتا ہے دس ہزار صحابۂ کرام متفون ہیں حدیث پاک کا مضمون ہے کہ تم میں سے جس سے ہو سکے وہ مدینے میں مرے کہ جو مدینے میں مرے گا میں اس کی شفاعت کروں گا اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی مدینہ پاک میں ایمان اور آفیت کے ساتھ موت بھی عطا کرے جنت البکی مدفن ہمارا بنا دے لیکن کیا خوبصورت کا تخیل دکھے کہتے ہیں آسمان اس قدر بے آواز ہو کر اتنی خاموشی کے ساتھ کیوں چل رہا ہے اس لیے کہ اہل بکی جو ہے نا جنت البکی میں جو نبی پاک کے صحابہ کرام ہے آپ کے گھر والے ہیں اہلِ بیت جو آرام کر رہے نا ان کی نیند خراب نہ ہو جائے وہ جس نیند میں موجود ہے جو جنت کی طرف یوں سمجھے ان کا سفر جاری ہے, کیونکہ مومنین جو ہے نا میٹھے اسلامی بھائی وہ کبر میں بھی بڑے سکون کی نیند سوتے ہیں بلکہ جو اللہ کا نیک بندہ قبر میں جاتا ہے اسے ایک آواز آتی ہے نم کا نو العروس عروس سو جا کے جیسے دلہن سوتی ہے اس طرح بے خوف سو جا اللہ اللہ تو آلہ حضرت لکھتے یہ جو آسمان کی اس پوری چال میں کہیں بھی آواز نہیں ہے نا یہ آسمان اس ادب کو ملحوظ رکھے ہوئے ہے کہ کہیں اہل بقی کی نیند جو ہے وہ جو نیند سے وہ بیدار نہ ہو جائے ان کی سما خراشی نہ ہو جائے کیا تخیل ہے حضرت کا اسے اس ملتی جلتی ایک بات الاد حضرت ایک اور شیئر میں کرتے ہیں لکھتے خوف ہے سما خراشی یہ سگے طیبہ کا خوف ہے سما خراشی یہ سگے طیبہ کا ورنہ کیا یاد نہیں نہ لاؤ افغان ہم کو آلہ حضرت کہتے مجھے بھی زور زور سے رونا آتا ہے مجھے بھی نبی پاک کی یاد میں بلند آواز سے رونا آتا ہے لیکن مدینے جا کر میں زیادہ بلند آواز سے نہیں روتا کیونکہ مجھے خوف ہے کہ کہیں مدینے کے جو کتے ہیں نا ان کی نیند میں خلل نہ پڑ جائے ان کے آرام میں خلل نہ پڑ جائے کیا بات ہے اعلیٰ حضرت کی اور کیا بات ہے ان کے تخیل کی ذرا سنیے کیا خوبصورت بات آسمان بے آواز ہے کیوں بے آواز ہے اس کے پیچھے بھی ایک راز ہے یہ عشق کی بات ہے لکھتے ہیں نہ جاگ اٹھے کہیں اہل بقی کچی نیند چلا یہ نرم نہ نکلی صدائے پائے فلک نجاگ اٹھے کہیں اہل بقی کا چنی نرم نہ نکلی سدا پائے فلک چلا ننک سدا پائے فلک اللہ میٹھے اسلامی بھائیو اگلا شعر ذرا سنیے گا علامہ حضرت لکھتے ہیں میرے غنی نے جواہر سے بھر دیا دامن میرے غنی نے جواہر سے بھر دیا دامن. گیا جو کاسائے محلے کے شب گدائے فلک مشکل الفاظ کے کچھ معنی سمجھ لیجئے جواہر سے مراد قیمتی موتی کاسا سے مراد کشکول یا بھیک لینے والا جو پیالہ ہوتا ہے ماہ سے مراد یہاں چاند ہے اور گدائے فلک یعنی بھکاری آسمان جی ہاں آسمان بھی بھکاری ہوتا ہے جی ہاں وہ نبی پاک کے در کا منگتا ہے آلہ حضرت شیر میں کیا کہنا چاہ رہے ہیں کہ نبی پاک علیہ سرات اسلام کے در کا جب آسمانی بھکاری جب کاسہ گدائی لے کر نبی پاک کی چوکھٹ پر حاضر ہوا اب وہ کون سا کاسا تھا دیکھیں دنیا میں کوئی شخص لے کر آتا ہے گدائی یعنی بھیک لینے پہلے آتا تھا پیالہ ہوتا تھا جیسے کاسا کہتے کشکول کہتے آسمان نبی پاک کے پاس جب آپ کے در پر گدا بن کر آیا تو کون سا پیالہ لایا کہا وہ کاسا ماہ لے کر آیا یعنی چاند کا پیالہ لے کر آیا چاند کو آپ نے دیکھا ہوگا جب وہ پہلی رات کا چاند ہونا تو وہ بالکل ایک پیالے کی مانند ایک کشکول کی مانند ہوتا ہے تو نبی پاک علیہ اصلاۃ اسلام کی بارگاہ میں جب چاند کا کاسا لے کر آسمان بھکاری بن کر آتا ہے تو نبی یہ پاک اپنی سخاوت کے مطابق اس کا کشکول جو ہے وہ قیمتی موتیوں اور وہ موتی کیا ہے وہ ستارے ہیں نبی پاک کی برکت سے وہ ستارے پیارے آکا اتاف فرماتے ہیں کیونکہ حدیث پاک کے مطابق حضور کی آسمانوں پر بھی حکومت ہے اس لیے کہ آپ کے دو وزیر آسمانوں پر بھی ہیں حضرت جبرائیل اور حضرت میکا سلاۃ وسلام نبی پاک کی احادیث میں ہے کہ دو آسمانوں پر نبی پاک کے وزیر ہیں دو زمین پر وزیر ہیں تو جو آسمانوں پر وزیر ہیں وہ حضرت جبرائیل ہیں حضرت میکایل ہیں تو پھر تو چاند کا بھی تو حق بنتا ہے کہ سوالی بن کر در رسول پر دستے طلب دراز کرے اور جب چاند سے پوچھا کہ بڑے سخی کے دربار پہ گیا تھا تو کیا ملا تو گویا چاند جھوم کر کہتا ہے ان کا کرم بس ان کا کرم ہے ان کے کرم کی بات نہ پوچھو اتنا دیا سرکار نے مجھ کو اتنی میری اوقات نہیں ذرا اعلی حضرت ایک بار کے شیر میں بڑی پیاری بات لکھتے ہیں کہ بھیک لے سرکار سے لا جلد کاسا نور کا ماہ نو تیبا میں بٹتا ہے مہینہ نور کا یعنی وہاں بھی نبی پاک علیہ سرات اسلام کے دربار میں چاند کو اپنا کاسا لے کر آنے کی التجا کی جب آسمان جو ہے بھکاری بن کر چاند کا کاسا لے کر آتا ہے تو نبی یہ پاک جواہر سے گویا موتیوں سے چاند کا دامن بھر دیتے ہیں کیا لکھا نے میرے غنی نے جواہر سے بھر دیا دامن گیا جو کاس آئے محلے کے شب گدائے فلک میرے بھر دیا شب گد فلک گیا جو کاسائے محلے کے شب گدا پلک تمہارے شری کے میٹ اسلامی بھائی اب اہل بیتے اتہار کا تذکرہ ان کی سادگی کا تذکرہ اور کتنے پیارے انداز میں وہ تذکرہ کیا یہ اہل بیت کی چکی سے چال سیکھی ہے رواں ہے بے مدد دست آسیائے فلک مجھے مجھے اسلامی بھائی یہاں پہلے مشکل الفاظ کے معنی سمجھ لیتے ہیں اہل بیت نبی پاک علیہ سرت والسلام کا جو خاندان ہے اس سے مراد یہ ہے چال یعنی چلنا رواں یعنی جاری بے مدد دست یعنی ہاتھ کی مدد کے بغیر آسیا بھی چکی کو کہتے ہیں یا اعلیٰ حضرت کیا خوبصورت بات لکھتے ہیں کہ بی بی فاطمہ خاتون جنت کی وہ مبارک چکی جی ہاں خاتون جنت ہے نبی پاک کے جگر کا ٹکڑا ہے مگر اپنے ہاتھ سے چکی پیسا کرتی تھی گھر کے کام خود کیا کرتی تھی ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے نبی پاک علیہ السلۃ والسلام سے جب غلام یا کنیز مانگنے کی باری آئی تو نبی پاک نے اپنی صاحب زادی کو کیسا درس دیا غلام یا کنیز نہ دی بلکہ اس تصبیح فاطمہ عطا کر دی کہ اے فاطمہ جب تھک جایا کرو تینتیس بار سبحان اللہ تینتیس بار الحمد للہ بار اللہ اکبر پڑھ لیا کرو جی ہاں مدنی چینل کے ناظرین جس تسبیح کو ہم تسبیح فاطمہ کہتے ہیں نمازوں کے بعد پڑھتے ہیں یہ اسی چکی کی برکت سے ملی ہے حال دت کہتے ہیں کہ جس چکی کی برکت سے ساری دنیا کا وہ تسبیح فاطمہ عطا ہوئی گویا اسی چکی کی برکت سے دنیا بھر میں ذکر اللہ ہو رہا ہے اس چکی سے میرے رب کو کتنا پیار ہوگا تو اللہ تبارک و نے آسمانوں کو بھی چکی کی طرح چلنے کا قیامت تک حکم دے دیا ہے کہ اے آسمان اگر میرے نبی کی امت تسمی ہے فاطمہ سے فیض یاب ہو رہی ہے تو تو فاطمہ کی اس ادا کو اپنا تاکہ دنیا جان لے کہ ادھر بھی انہی کا فیض ہے ادھر بھی انہی کا فیض ہے یہ اہل بیت کی چکی سے چال سیکھی ہے رواں ہے بے مدد دست آسیا فلک چالسی کی ہے رواہ بے مدد دست آسیا فلک تمہارے ذرے کے علا حضرت کا مقتا اتنے کلام ہوا کرتا ہے ائیے وقت ہوا ہے اثر حاصل کرنے کا اعلی حضرت لکھتے رزا یہ نات نبی نے بلندیاں بخشی سبحان اللہ یہ نات نبی نے بلندیاں بخشی لقب زمین فلک کا ہوا سمائے فلک سبحان اللہ یہاں اعلی حضرت کیا کہنا چاہتے زمین فلک سے مراد یہاں زمین فلک فلک کی زمین کونسی ہوتی ہے بڑی اہم بات ہے فلک تو کہتے ہیں آسمان کو ہے تو زمین فلک سے مراد یہ ہے فلک کی زمین یعنی نات جس کا آخری لفظ فلک ہے یعنی یہ شاعری کی دنیا کا ایک انداز ہوتا ہے کہ کس زمین پر نعت لکھی ہے تو فلک کی زمین پر نعت لکھی کیونکہ ہر شیر کی آخر میں لفظ فلک آ رہا ہے تو یہ نبی کی نعت کی برکت ہے نبی پاک کے ذکر کی برکت ہے کہ میں نے تو زمین فلک پر نعت لکھی تھی فلک لفظ کو استعمال کیا تھا مگر میری اس نعت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی مقبولیت بخشی کے سما کہتے بلندی کو یہ نعت مشہوری ہو گئی کون سی نعت بلندی والی نعت فلک والی نعت سبحان اللہ علیہ حضرت یہاں بھی گویا اپنی نعت کی بات تو کر رہے ہیں مگر برکت بتا رہے ہیں میرے آکا کے ذکر کی کہ ذکر نبی کا یہ فائدہ ہے کہ میرے نعت تو زمین فلک پر لکھی مگر وہ بن گئی سماع فلک ایک اور جگہ اپنے مرشدی کی طرف اشارہ کر کے کہتے نا اے رضا یہ احمد نوری کا فیض نور ہے ہو گئی میری غزل بڑھ کر کسیدہ نور کا تو بزرگوں کا فیضان جب ملتا ہے تو وہ بات ہی نرالی ہو جاتی ہے کیا لکھتے ہیں رضا یہ ناتے نبی نے بلندیاں بخشیں لقب زمین فلک کا ہوا سمائے فلک رضا نبی نے بلندیاں بخش لقب زمین فلک کا فلک لقب زمین فلک کا ہوا سم فلک تمہارے ضر کے پر تو ستا میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین آپ نے دیکھا آج کا سلسلہ کلام کچھ مشکل بغیر بڑا ہی نرالا زبین فلک پر لکھا آلہ حضرت نے کلام اور اللہ تبارک و تعالی نے اسے آسمانوں جیسی بلندی عطا فرمائی رب کریم تربت اعلیٰ حضرت پر اپنی کروڑوں انواروں تجلیات کی بارش برسائے اگلے سلسلے ملعب ملعب میں ایک اور کلام میں رضا ہوگا اس کے کچھ معنی سمجھنے کی کوشش کریں گے رب کریم ہم سب کو اعلی حضرت کے عشق کا اعلی حضرت کے عشق رسول کا صدقہ رسی فرمائے سلو الحبیب صلی اللہ تعالی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے نغمات رضا سے بوستا کیوں نہ ہو کس پھول کی مد حتم وامل پار ہے کیوں نہ ہو کس پھول کی مید میں وامن پار ہے